الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول الله وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب الله اصلاة والسلام علیکہ یا نبی الله وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ ہی تھے بیٹھے اسلامی بھائیوں ودنی چنل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ علم کی کہکشاہ بڑے ہی پیارے اور خوبصورت موضوع کے ساتھ لیے حاضر ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی فل آج کا موضوع ہے جب سے مجھے یہ پتا لگا کہ آج ہم نے اس موضوع پر سلسلہ کرنا ہے تب سے طبیعت میں مزہ آنا شروع ہو گیا سبحان اللہ کتنا خوبصورت یہ موضوع ہے امام عشق و محبت سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضر بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت شعر پہلے سناتا ہوں کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنا پر ہے زگاری واہ واہ. آج کا ہمارا موضوع ہے شفات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا علیہ اللہۃ وسلام کل بروز قیامت ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ عزوجل ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مبلی کے دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شفیق اتاری المدنی بھی ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے لیکن آپ بھی ہمارے اس سلسلے میں ہمارے اس موضوع کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں کال کیجئے ہمیں واٹس ایپ کیجئے انشاءاللہ حد اللہ حت الامکان ہم آپ کی کال کو شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے پیارے آقا علیہ صلاط والسلام پر درود پاک کی فضیل سنتے ہیں کعب کے بدر الدا بکے شمس دا دافع جملہ بلا شاف آئے روزے جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑے ہوں گے سبحان اللہ صلی <سلم> صل اللہ, علی صل اللہ علیہ میرے <سلم> <ملشو سلم> <ملشو سلم> پیارے اسلامی بھائیوں کے ناظرین یہ حدیث مبارکہ یوں تو چند الفاظ پر مشتمل ہے چند الفاظ کی حدیث مبارکہ ہے مگر کتنی بیوٹیفل خوبصورت اس کا انعام ہے اس انعام کو سمجھنے کے لیے کچھ روز جزا کو سمجھتے ہیں اور روز جزا کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر روز جزا کے بارے میں بتایا ہم روزانہ عموماً نمازوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا کرتے ہیں بلکہ دن بھر میں کم و بیش پینتالیس بار ہم روزے جزا کو یاد کیا کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے مالک یوم یوم جزا کا مالک یوم جزا کیا ہے قیامت کا وہ دن خلیفہ اعلی حضرت صد الشریا بدر طریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر شریعت میں احادیث اور روایتوں کی روشنی میں اس روز جزا کا ایک نقش نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا میر پر ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کریں کہ تانبے کی زمین آج جو سائنس سائنس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں وہ میری اس بات کو پروف کریں گے کہ تانبا جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے اندر ہیٹ کو ایبزارو کرتا ہے اپنے اندر کھینچتا ہے اور محفوظ کرتا ہے کتنی گرم زمین ہوگی اور سورج کا رخ آج ہماری جانب نہیں لاکھوں میل دور ہم سے سورج ہے مگر اس دن سوا میل پر سورج ہوگا اور سورج کا چہرہ زمین کی طرف ہوگا پسینے کا یہ عالم ہوگا گرمی کی یہ شدت ہوگی کہ اس قدر پسینہ بہے گا کہ انسان کے پسینے سے ستر ہاتھ گز ستر گز تک زمین میں اس کا پسینہ جذب ہوگا پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق انسانوں کے پسینے اوپر آنا شروع ہوں گے کسی, کسی کا ٹکڑوں تک کسی کا گھٹنوں تک کسی کا سینے تک اور بعض بدقسمت ایسے بھی ہوں گے کہ وہ اپنے ہی پسینے میں ڈوبکیا کھا رہے ہوں گے اللہ اکبر جب پسینہ اس قدر زیادہ ہوگا اتنی زیادہ سویٹنگ ہوگی پیاس کی شدت ایسی ہوگی زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو چکی ہوں گی بعدوں کی زبانیں حالت سے باہر آ گئی ہوگی صرف یہی پریشانی نہیں بلکہ صدر شریعہ بدر طریقہ لکھتے ہیں کہ اب اس پریشانی کے عالم میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کریں آج اگر گرمی دھوپ تھوڑی بڑھ جائے اور بندہ تھکا ہارا باہر سے کہیں گھر کے اندر داخل ہو اور داخل ہوتے ہی بچے اسے سوالات کرنا شروع کر دے. تو اب بندہ کہتا ہے کہ ابھی مجھ سے بات نہ کرو ابھی جو ہے وہ مجھ سے کوئی کلام نہ کرو ابھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہے ہوتی میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں اس پریشانی کے عالم میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا میزان عمل لگایا جائے گا اس کے باوجود یہ مصیبتیں کم تھی بلکہ صدر شریح بدر طریقہ فرماتے ہیں کہ کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے ایک ہو دو ہو سو ہو ہزار ہو تو کوئی بیان بھی کرے ہزار ہاں مصاحب اور وہ بھی ایسے شدید کے الاما الاما اور یہ سب تکلیفیں دو چار گھنٹے کے لیے نہیں دو چار دن کے لیے نہیں دو چار ہفتوں کے لیے بھی نہیں بلکہ پچاس ہزار سال کا یہ دن ہوگا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اب اس مصیبت کے عالم میں لوگ مشورہ کریں گے اہل محشر جو ہیں وہ مشورہ کریں گے کہ کسی سے مدد طلب کی جائے کسی کے پاس جایا جائے تاکہ اس پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم عالاندینہ والی سلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اس مصیبت سے چھٹکارے کا سبب دریافت کریں گے کہ آپ ہماری کوئی مدد فرمائیں آپ ہماری کوئی رہنمائی فرمائیں تاکہ اس پریشانی سے اس مصیبت سے ہماری جان چھٹ جائے وہ فرمائیں گے ادہ ال آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا الغرض مختلف انبیاء علیہ السلاط والسلام کے پاس اہل مشر یہ باری باری جائیں گے اور ان سے دریا، ان سے سے یہ فریاد کریں گے کہ ہماری مدد کی جائے کوئی اس دن پرسان حال نہ ہوگا ہر ایک نبی کے لب پر از ہبو الہ غیری ہوگا پھر حضرت سیدنا موسا علی نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبینہ وحیٰ صلاح والسلام کی بارگاہ میں لوگ مشورہ کر کے حاضر ہوں گے وہ بھی فرمائیں گے کہ میں آج آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کسی کے پاس بھیجیے تاکہ ہم جا کر ان سے فریاد کریں اور وہ ہماری فریاد رسی کریں وہ پیارے آقا علیہ السلاۃ وسلام کی بارگاہ میں جانے کا مشورہ دیں گے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس سارے محشر کے نقشے کو برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب فادل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ تحریر فرمایا آپ فرماتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا خدائے پاک کی جائیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی آپ کی آمد چاہتا ہوگا کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے کوئی غم ان کو دا پکارتا دا ہوگا کسی طرف دا سے دا صدا آئے گی حضور آؤ نہیں تو دم میں غریبوں کی فیصلہ ہوگا کسی کے پہ ہوں گے بوقت سے وزن عمل کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا کوئی کہے گا ہی ہے رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے سوئے جہین وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا تو رو کے کوئی قدموں سے لپٹ گیا ہوگا زبان سو کی دکھا کے کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی سراط پہ ان کو پکارتا ہوگا یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھ سے تار اشک کا بندھا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اصرو کی دوڑتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی <محن> حال آپ کا ہوگا دعائے خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا میرے آقا लगा लगा علیہ سلاطو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے پیارے آکا علیہ سلاۃو سلام کے سجدے پر اشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک یا محمد ارفع راسک وقل تسما وس الوتا وشفا وشف وشف وشف تشفا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا اور شفات کرو تمہاری شفات مقبول ہے میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں میرے آقا علیہ السلات وسلام شفات فرمائیں گے شفات کیسی ہوگی شفات کہتے کیسے ہیں آئیے بڑھتے ہیں مفتی محمد شفیق اتاری کی جانب مفت سب سے پہلے آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں مفتی سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شفاعت کے معنی کیا ہیں اور شفات کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شفاعت کے معنی یہ ہے کہ سفارش کرنا کسی کی سفارش کر کے کوئی مدد کرنا یہ شفاعت کہلاتا ہے اور یہاں پر مراد عام بھی ہم کوئی کسی سے کام کسی نے کروانا ہو کسی کا کام کرنا ہو تو بعض صرف کہنے سے ہی کسی کا کام ہو جاتا ہے تو اس کو سفارش کہا جاتا ہے ان مانوں میں یہ بھی شفاعت ہوتی ہے صحیح لیکن یہاں بطور خاص جو شرح کی اصطلاح میں ہماری مراد شفاعت سے صحیح جہاں شفاعت بولا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور اس کا کسی بندے کے بارے میں سفارش کر دینا صحیح اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے گناہوں کی معافی کے لیے اس بندے کی مغفرت کے لیے اس بندے کے لیے عذاب میں تخفیف کا سبب بننا یہ شفاعت کہلاتا ہے اور یہ جو شفاعت ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کی اجازت سے اللہ کے عزم سے اللہ کے نبی اللہ کے انبیاء کرام رسول یہ شفات فرمائیں گے اللہ کی ہی اجازت سے اللہ کے نیک بندے بھی شفات فرمائیں گے اور پھر جن جن کو حادیث طیبہ میں بطور خاص یہ ذکر کیا گیا کہ وہ لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے صحیح تو یہ شفات کے بارے میں جو ایک عقیدہ ہے جو شفات کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے اور جو مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے شفیع ہیں صحیح یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ ول وسلم یہ سب سے پہلے شفیع ہیں صحیح میرے آکا علیہ صلاحت وسلام نے متعدد عادیث طیبہ میں اس چیز کو واضح طور پر بیان فرمایا انا اول شافین یوم القیامہ قیامت کے دن سب سے پہلی جو شفاعت ہوگی وہ میری شفاعت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شفیع ہے شفیع اعظم ہیں آق علصلاط وسلام شفاعت کا دروازہ کھولنے والے ہیں हुँ. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک شفات نہیں فرمائیں گے کسی اور کے لیے شفات کا اذن نہیں ہوگا हुँ. حضور کی شفات جب ہوگی تو پھر دقیا دروازے کھلیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفیع ہیں हुँ. پھر آپ کے بعد دیگر انبیاء کرام وہ بھی شفیع ہیں وہ بھی سفارشیں کریں گے हुँ. وہ بھی شفاعتیں کریں گے हुँ. اور پھر ان کی امتوں کے افراد وہ شفات کریں گے وہ بھی سفارشیں کریں گے پھر جن کو کوئی دینی مرتبہ منصب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ مقام شفاعت عطا فرمائے گا منصب عطا فرمائے گا ان کے لیے یہ اجازت ہوگی کہ وہ آگے دوسروں کے لیے شفات کرے اب یہ جو عقیدہ ہے کہ شفاعت اللہ کی اجازت اور اللہ کے اذن سے ہے صحیح آیت القرسی ہر آدمی کو یاد ہے عموماً پڑھتے ہیں پڑھنی چاہیے نہیں یاد تو کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں دکان میں جائیں تو بھی پڑھیں بند کریں دکان تو بھی پڑھیں گھر میں بھی پڑھیں انشاءاللہ خیر و برکت کا نصول ہوگا اس میں کلمات ہیں من ذلدی یش پہ ان دہو اللہ بزنی منظلبی یشپا بنی کون ہے جو شفاعت کرے हم. اللہ کے نزیک کون ہے جو شفاعت کرے اللہ بدنی مگر اس کی اجازت صحیح. سے صحیح. صحیح. تو یہ ایک جو بنیادی عقیدہ ہے کہ شفاعت ثابت ہے کہ نہیں شفاعت شفاعت کہاں سے ثابت گئے हم. اس کے پیچھے کیا دلائل گئے تو قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس طرح کی آیات مبارکہ صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی اس بار میں یہ ارشاد فرمایا سورہ یونس میں ارشاد فرمایا مام ان شفی ان اللہ من کوئی شفی نہیں ہے مگر اللہ کی اجازت سے صحیح کون شفات کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے ایک اور مقام پر سورہ طاحہ میں ارشاد فرمایا یوم تنفاء الشفات الا من عظیم الہ الرحمان اس دن کوئی شفات نفع نہیں دے گی مگر رحمان جس کے لیے اذن دے دیں رحمان جس کے لیے اجازت دے دیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس شفات کا ذکر ہے صحیح. کون سی شفات اجازت جو اجازت والی شفاعت ہے اس کا قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر تو ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے صحیح. کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو جو اللہ تعالی منصب شفات وہ شفاعت کا مقام یعنی شفاعت تو آپ کو دی جا چکی کہ حدیث میں واضح فرمایا عورتیں تو شفا مجھے شفاعت دے دے دی گئی ہے صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی مجھے شفاعت دی جا چکی ہے پھر آپ صلی اللہ و علیہ و وسلم قیامت کے دن جو ایک مقام محمود ہے ہم دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد اللہم ربا حضرت دعوت التامت القائمہ والصلاة القائمہ آتی سجدنا محمد الوسیلت والفضیل والدرجت الرفیع وابعث مقام محمودا للذی وعدتا ورزقنا شفاعتا یوم صحیح یہ ہم دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد یہ نماز کی دعوت ہوئی نماز کے لیے پکارا گیا اس کے بعد یہ دعا کلمات کہے جاتے ہیں صحیح. یہ ہم دعا کر رہے ہیں کن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو نے وعدہ کیا ہے ان سے مقام محمود کا وہ انہیں عطا فرما صحیح. تو وہ تو اللہ انہیں عطا فرما چکا اصا یب آسا کا رب کا مقام محمودہ ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمز شیف کی عدیش سے حضور سے پوچھا گیا یار رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے صحیح تو آپ نے فرمایا ہی یہ شفا یہ شفات ہے واہ سبحان اللہ یہ جو منصب یہ مقام عطا کیا جائے گا یہ شفات کا مقام ہے یہ شفات کا منصب عطا کیا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کی دی ہوئی اجازت سے اللہ کے دیے ہوئے عزن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت فرمائیں گے اور یہ صرف قرآن کی آیات اور چند میں نے خلاصہ انز کی باقی مختصر بھی اور تفصیل کے ساتھ بھی جیسا کہ آپ نے بھی ابتدان پورا ایک پس منظر قیامت کا اور اس وقت آدمی کے لیے شفاعت کیا کا کیا؟ ملنا اور جب سارے انبیاء کی زبانوں پر یہ ہو کہ اظہب و غیری اور میرے آقا کی زبان پر آنا لہا ہوگا آنا لاہا ہو کہ وہ شفاعت کا منصب تو مجھے عطا کیا گیا ہے تو یہ اس طرح کی تفصیل بھی احادیث مبارکہ کے اندر یہ باتیں ذکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی اختصار کے ساتھ بھی کئی احادیث مبارکہ ہے جن میں شفات کا ذکر فرمایا گیا ہے ماشاء بڑے اپنے تفصیل کے ساتھ خوبصورت دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو واضح انداز کے ساتھ بیان کیا میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شفاعت کی اقسام بھی ہوگی مثال کے طور پر نبی پاک علیہ سلاطو السلام جو شفات فرمائیں گے اور دیگر امبیا علیہ الصلاط جو شفات فرمائیں گے پھر جو امت شفاعت کرے گی تو اس میں کیا کوئی ڈفرینس بھی ہوگا کوئی اقسام ہے اس کی دیکھئے شفات کی عام طور پر ایک تو شفات وہ ہے جو شفاعت کوبرا ہے صحیح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفات فرمائیں گے صحیح. وہ شفاعت کوبرا کے نام سے ان کو کہا جاتا ہے صحیح. عام طور پر کہ شفات کن کن وجوہات کی وجہ سے شفات دی جائے گی हم. اور وہ شفاعت کریں گے صحیح. تو ان میں ایک قسم شفات بل وجہ یعنی اس کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منصب شفاعت عطا فرمائے گا صحیح اور ایک ہے شفاعت بل محبت محبت یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ان سے محبت ہے ان لوگوں سے یہ بھی ایک درجہ ہے شفاعت کا اور ایک ہے شفاعت بل صحیح یعنی اللہ کی, کی اجازت اجازت شفات اب یا ان کا مقام مرتبہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں بلند اور بالا ہے اللہ کے محبوب تو وہ اتنے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں اتنے اللہ کی بارگاہ میں محبوب گئے تو یہ بھی شفاعت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے شفاعت بالمحبت محبت بھی ہے شفات بل بھی ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری کائنات سے سارے انبیاء سے رسول سے اول العظم رسول سے اور تمام سے افضل اور اعلی ہیں جی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں تو آپ کے لیے یہ تینوں شفاعتیں بھی ہیں اجازت بھی ہے جی اور جی محبت بھی والی بھی ہے بھی اور وجاہت والی بھی کیونکہ اجازت میں بعد کو اجازت ملے گی جی, جی جیسے یہ کہا گیا کہ چھوٹا بچہ تچا بچہ جو یہ والدین کو تکلیف پہنچی اس کی صحیح وہ ختم ہو گیا ضائع ہو گیا اس کی تکلیف پہنچی صحیح تو قیامت کے دن اس کو بھی اجازت ملے گی صحیح منصب شفا تو ملے گا صحیح تو اس کو اجازت ملے گی کہ کہا جائے گا کہ اے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے Allah, so اے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے مطلب جی ہاں Allah, so اے, رب سے والے. Allah, Allah, اے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے اچھا یہاں جھگڑا وہ نہیں ہے ایک جھگڑا ہوتا ہے مدے مقابلہ کر جھگڑا کسی سے کرنا ٹھیک ہے اس کی برابری کرنا اس سے مقابلہ کرنا یہ جھگڑا ہے یہاں جو جھگڑا ہے نا وہ پیار والا جھگڑا ہے وہاں جیسے بچے اپنے ماں باپ سے بھی اصرار کرتے ہیں ضد کرتے ہیں جھگڑا بھی کرتے ہیں تو یہ محبتوں والا جھگڑا ہے تو بالکل بلا تمثیل یہاں پہ اس انداز سے हم. کہ یعنی وہ بچہ اپنے رب کے حضور جھگڑا کرے گا نہیں میں نے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانا ہے میں نے اپنے ماں کو جنت میں تو کہا جائے گا اسے سے حکم ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے اور یہ یہ کتابوں حدیث کی کتابوں میں روایت بالکل جو گئے وہ طور پہ بیان کی گئی تو جب یہ کچا بچہ شفاعت کرے گا تو نبی سچا کیوں نہیں شفات فرمائے وہ کیوں نہیں شفاعت فرمائیں گے تو یعنی یہ تو بالکل ایک اس بچے کے لیے یہ شفاعت بل ہے اور یہاں تو شفات بالمحبت محبت کا درجہ بھی ہے شفاعت بل کا بھی درجہ ہے شفات کبرا کا منصب ہے اور جب تک یہ نہیں ہوں گے پھر اس وقت تک کسی کے لیے کوئی شفات کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا وہ شاعر کہتا ہے نا فقط سبب ہے ان ایکدے بزن محشر کا کہ آپ کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اور ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین بھی مفتی صاحب نے بڑی پیاری حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ اگر چھوٹی عمر میں بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے رب سے اور اچھی نعمت کی تمنا بھی رکھنی چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے یہ بچہ کل بروز قیامت شفاعت کا سبب بنے گا مختصب ایک اور سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آخر میں حاضری دیں گے پیارے آقا علیہ السلاط والسلام کی بارگاہ میں گومتے گھومتے دیگر نمبی علیہ وصلاۃ والسم کے پاس جائیں گے حضرت آدم علی نبینہ علیہ اللہ وسلم حضرت نوح ع نبین علیہ السلاۃ وسلم حضرت ابراہیم علی علیہ نب ع نبینہ علیہ السلاۃ وسلم حضرت موسی حضرت عیسی پھر نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو حدیث مبارکہ میں اور کتابوں میں یہ واضح انداز کے ساتھ قیامت کا نقشہ بیان کر دیا گیا تو کیا ڈائریکٹ اس دن ہمیں تو معلوم ہو گیا نا کہ یہ سرکار علیصلاسلام جب تک شفاعت نہیں فرمائیں گے یہ دروازہ نہیں کھلے گا تو ڈائریکٹ کیا سرکار علیصلاط والسلام کی بارگاہ میں لوگ نہیں چلے جائیں گے دیکھیں قیامت کا جو منظر آپ نے بیان کیا کہ دی. اس وقت آدمی کے ہوش و حواس اور کیفیات کے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا نفسا نفسی کا ہر ایک یعنی عالم اس وقت یہ ہوگا باپ یوم یفیر المر امین اخی و امی و بھی و صاحبت ہی و بنی یعنی اپنے دوستوں سے بیٹوں سے بھائی سے ماں سے جس سے اتنی محبتوں کے رشتے ہیں اس دن آدمی بھاگے گا اس دن ان سے بھاگے گا اور نفسی نفسی ہی کہے گا پھر اس کا دوسرا جواب تو وہی ہے جو اعلیٰ حضرت اللہ رحمان نے شیر میں ارشاد فرما دیا آپ نے ابھی شعر ہی ہے یہ بزمے سبب ہے ان ایک دے بزم محشر کا جی کہ آپ کی شان محبوبی دکھائی جانے والی اور آپ جو بیان فرمانے اس کے بارے میں بڑا خوبصورت فرمائے اگر آپ کی بالکل سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن دھک کے چھپاتے یہ ہیں انت نا کل کوسر ساری کسرت پاتے یہ ہیں رب ہے یہ ہے قاسم رز اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے یہ ہیں سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں کہ و رضا سے خوش ہو خوش رہے مجھ ہیں جی سبحان عالی حضرت، عالی حضرت، عالی حضرت، عالی اللہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت علیہ ماشاءاللہ یعنی قرآن میں عادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آپ کے مقام کو آپ کے منصب کو جس انداز سے بیان کیا گیا اللہ آپ نے اشار کی صورت میں بھی ان کو پیارے انداز خوبصورت انداز میں یہ عقیدے بھی بتا دیے اور حضور اسلام کا مقام اور شان بڑے بڑے واقعات کو جسے وہ ایک کہاوت کہی جاتی نا دریا کو کوزے میں پرو دینا جی ہاں تو اعلیٰ حضرت نے بڑے بڑے قرآن واقعات کو بڑی بڑی پیارے آکا علی سلاۃ وسلام کی حدیث مبارکہ کو ایک ایک شعر میں بند کر دیا پورا جو ہے وہ اس کا نقشہ اچھا پوری تفصیل کے ساتھ بندہ اگر اس شیر کو پڑھ لے تو وہ پوری واقعہ جو ہے وہ جایا کر لیا ماشاء تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن پھر یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منصب شفاعت کو لوگوں کو بتانے کے لیے جی حضور کی شان کو بالکل واضح لوگوں ایک تو ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جی اور جو نہیں مانتے تھے دنیا میں تو نہیں مانتے تھے اس وقت وہ بھی مان جائیں گے لیکن اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماگ گن سے پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن گھر مان گیا قیامت کے دن تو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا اس وقت ہر کوئی کری کر ہی لیکن اس وقت کا ماننا پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا آج دنیا کے اندر ہی اس ایمان اور اس یقین اور ان عقائد اور ان اچھے نظریات صحابہ کرام کے طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کی عظمت آپ کے منصب آپ کے مقام کو دنیا میں ویسا تسلیم بھی کریں دنیا میں ویسے مانے بھی عقیدہ بھی رکھیں انشاءاللہ پھر یہ برکات اخروی طور پر بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا شاید تو شاید یہ حضور اصلاۃ اسلام کی شان کو واضح کرنا اور پھر وہ سب کے پاس جب اسٹیپ بائی اسٹپ جائیں گے اور پھر اس وقت ایک آ... یعنی یہ شفاعت جب ہوگی ہوگا کیا اہل میشر آ... یہ کہیں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے आ... حتیٰ کہ تمنا کریں گے کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دیا جائے یعنی اس وقت جو ہم تکلیف کتنی پریشانی تکلیف میں جی ہاں اس وقت جو ہے تو وہ کچھ کہیں گے کہ ہمیں ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے یعنی ہمارے بارے میں جو فیصلہ ہونا ہو جائے ہمیں یہ جی نہیں وہ جانتے کہ وہ اگلا مقام جہنم کا کون سا ہے وہ کوئی دلوقع. کتنا خطرناک مقام گئے تو بہرحال لیکن وہ قیامت والے دن کی جو پریشانی ہوگی وہ عام پریشانی مطلب دلوقع. وہ اس کی ہی کوئی مثال ہی نہیں اس کی کوئی دلوقع. مثال ہی نہیں اب جب یہ اہل محصر سارے اس طرح آئیں گے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ان کے پاس جائیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آئیں گے م. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ کے حضور سجدہ کریں اے گے اے رب کی تسبی بیان کریں اے گے اے رب سے رب کی پاکی بیان اے کریں اے گے اے اللہ اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا یا محمد عرفار سکا اے محمد اپنے سر کو اب اٹھا لیجیے یعنی کتنا وہ خوبصورت ایک انداز اور یہ پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کرنا اور اہل میشر کو بتانا بھی مقصود کہ یہ دیکھ لیجئے ان کی شان کتنی ہے ان کا مقام کتنا ہے اے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے جب دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پریشان ہوئے تو رو رہے تھے اشک بہ رہے تھے اور امت کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز طریقہ رہا ہے کہ آپ امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے امت کو یاد کرتے تھے اور جب اگر آپ کو دنیاوی طور پر بھی کوئی تکلیف پہنچتی تھی اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد فرمایا بس بس کہ میری امت کے ساتھ یعنی یہ آپ کی شفقت اور آپ کی محبت ہے یہ آپ کی شان کریمی ہے کہ آپ کو اپنی امت سے اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے ساتھ اتنا پیار رہا ہے اور حضور اتنا پیار اس امت سے فرماتے ہیں تو آپ پریشان ہوئے تو اس وقت حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو کیا معاملہ ہے کیوں کا مگین ہے تو آپ نے اس وقت امت کے بارے میں کہا کہ امت کے حوالے سے غم ہے امت کا پریشانی ہے تو قرآن مجید میں آیت مبارکہ حضرت جبریل لے کر آئے نازل ہوگی ولا صوفا یوتی کا رب کا آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہے تو پھر میں راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک کہ میرا ایک امتی بھی جہاں میں پھر اس وقت تک راضی الداحو نہیں الداحو ہو گا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آپ راضی ہو جائیں گے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد تو ان کی یہ شان ہے یہ ان کا مقام اور یہ ان کا مرتبہ ہے مگر چل کے ناظرین ہم نے سنا کہ نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے تھے مگر آج امت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جسے میرے آقا علیہ سلاۃ والسلام نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز سے دور یہ امت نظر آتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے دور نظر آتی ہے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا یہ دعوی صرف دعویٰ نہ کریں بلکہ پیارے آقا علیہ سلاۃ والسلام کی سیرت متحرہ پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں پیارے آقا علیہ صلاط وسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک جسے کہا گیا نماز نماز کو پابندی سے اختیار کریں آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ شاء اللہ وجل آپ کو نماز پڑھنے کا جذبہ بھی ملے گا انشاءاللہ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا اور پیارے آقا علیہ سلاۃ والسلام کے عشق میں رونا بھی نصیب ہوگا آئیے بڑھتے ہیں مدر چینل کے ناظرین کی کال کی طرف کال دے دیجیے میرا سلسلہ ایل جی کا میرا ایک سوال ہے قرآن کی بعض آیتوں میں شفاعت کی واضح منع کیا ہے اور کہ اس دن شفاعت قبول نہیں ہوگی اس کی وضاحت فرما جی مختص قرآن مجید فرقان حمید میں بعض آیات مبارکہ ایسی ہیں اور بالکل ہیں جن میں یہ بات ارشاد فرمائے گی بتقو یوم اللہ تجزی نفسن ان نفسن شیاح کہ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا جو ہے وہ بدلہ نہیں بنے گی ولا یقبل نہ شفات قبول کی جائے گی اور نہ ان سے کوئی سفارش ان کی مانی جائے گی نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی یہ واضح طور پر قرآن مجید میں بھی موجود ہے دیکھیں ہم نے ابتدان ایک چیز ارض کی جس کو ہمارا بنیادی عقیدہ شفاعت کے بارے میں صحیح قرآن کی ایک ہے یہ فرمائی کہ جس میں فرمایا گیا شفات قبول نہیں کی جائے گی صحیح. دوسری جگہ متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا گیا منز اللہ دی یش پاؤ اندہ صحیح کون شفات کرے گا مگر اللہ کی, اللہ کی اجازت سے صحیح. تو جن آیات مبارکہ میں اب یہ ہے کہ دونوں طرح کا اگر کوئی یہ آئے ایک لے لے اور اپنا یہ عقیدہ بنا لے کہ شفات ہے ہی نہیں شفات ہو ہی نہیں سکتی شفاعت قبول ہی نہیں کی جائے گی تو پھر یہ بقیہ آیات مبارکہ ان کے ساتھ وہ کیا ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے گا ان کو کیسے وہ تسلیم کرے گا یا مانے گا ان پر کیسے ایمان رکھے گا اس کے علاوہ بقیہ آدی سے یہ جو اتنی بیان کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں کیا ہے شرع عقائد میں یہ بات بیان کی گئی کہ احادیث جو شفات کے بارے میں ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی اللہ متواتر جن حدیثوں کو کہا جاتا ہے یعنی حد تواتر تک پہنچی ہوئی شفاعت کی حدیث مبارکہ اور یہ عقائد کی مسلمہ کتابوں کے اندر یہ باتیں درج گئیں تو اب ان کے بارے میں آیات کیا ہیں تو یہ آیات جو ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی صحیح. کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہو. یہ پوری ان, چی... ان کے لیے بیان کی گئی ہے صحیح. نہ ان کا کوئی مانا جائے گا نہ ان کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی م. اور یہ ہمارا ایمان عقیدہ بھی اس بارے میں یہی ہے صحیح. کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کافر کے لیے یہ شفاعت ہو جائے کہ وہ عذاب سے بچ جائے جہنم سے بالکل نکل جائے اور وہ اس کی اس کے لیے جو اس کی مفرت ہو جائے اس کی شفاعت کوئی کرے نہ کوئی اس کے لیے شفات کرے گا نہ اس کسی کی شفاعت کو مانی جائے گی دوسرا یہ کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہوتے تھے جیسے محبود باطلا ان کو وہ اپنا محبود بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے تو ان کا اپنا ایک نظریہ تھا کہ یہ ہمارے شفیع ہوں گے یہ ہماری شفاعت کریں گے وہ بھی ان کو مانتے تھے کہ یہ ہمیں بچانیں گے تو یہ آیات مبارکہ ان کی اس ممانت کے اندر اور ان کے رد کے اندر یہ واقع ہوئی جی کہ ان کی کوئی شفاعت جو گئے وہ نہیں مانی جائے گی صحیح. ان کی تو کوئی سفارش مانی نہیں جائے گی صحیح. اور یہ نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی کوئی شفاعت ہے, نہیں ہے اگر کوئی اس آیت کو لیتا ہوا یہ اپنا قیدہ نظریہ بنا دے کہ شفات سرے سے ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں ہے تو پھر یہ جو اتنی آیات مبارکہ جن میں فرمایا گیا اجازت سے شفاعت ہوگی تو صحیح. اس کا کیا کرنا صحیح. تو دونوں کے اوپر عمل یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے हुँ. یہ طریقہ تو یہود کا طریقہ تھا हुँ. کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بعد پر ایمان لانا اور بعد کو چھوڑ دینا हुँ. یا بعد کے اندر جو اپنے مطلب کی نہیں اس کے اندر تحریف کر کے اس کو تبدیل کر دینا हुँ. مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ پھر وہ پورے پورے اس ایمان کے اندر داخل ہوں یادین امن الدخلو فسلم کافہ پورے پورے داخل ہوں گے اور کیسے کہ سارا کچھ جو اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالی نے نازل فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب تو ایمان یقین عقیدہ ان کا ہو صحیح. نہ کہ وہ ایسے ہے کہ وہ اس انداز کو اپناتے ہوئے ایک آیت کو لے لیا یا آدھے حصے کو لے لیا اور بقیہ سارا چھوڑ دی دیا یا تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے قرآن میں واضح طور پہ اللہ تکرب نماز کے قریب ہی نہ جاؤ صحیح. آپ کیوں نماز کی دعوت دے رہے صحیح. تو بھائی نماز کے قریب نہ جاؤ تو وہ کب کہا گیا ہے تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ صحیح. تو یہ تو کتنی چیزیں آئے مبارکہ میں ایسے بیان کی جس میں آپ آدھی لے لو اور بولو آدھی چھوڑ دو اور بولو کہ یہ تو یہ کہا گیا واضح طور پر صحیح. تو اس طرح عقیدہ نظریہ نہیں بنتا صحیح. اس کے لیے جمی آکام کو دیکھتے ہوئے صحیح. تو اس سے مراد یہ ہے کافروں کے لیے شفاعت نہیں صحیح. ان کے لیے سفارش نہیں صحیح. یا وہ شفاعت کے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت کرے ایسا بھی نہیں صحیح ٹھیک ہے چاہے وہ ولی ہیں چاہے وہ نبی ہیں چاہے وہ رسول ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ وہ اللہ کے اجازت کے بغیر ہی شفات کریں گے تو یہ بھی غلط ہے تو ہمارا ایمان ہمارا یقین ہمارا اعتقاد ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ وہ یہ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء اولیاء اور یہ جو شفاتیں کریں گے اللہ کی اجازت سے کریں گے اللہ کی اذن سے کریں گے صحیح صحیح تو اللہ کی عطا سے کریں گے صحیح صحیح اللہ نے ان کو منصب شفاعت دیا تو یہ کریں گے تو جب اتنا واضح طور پر ہم یہ بیان کر رہیں گے تو پھر یہ دونوں میں اپنے اپنی جگہ پہ محمل پہ دونوں آیت مبارکہ بالکل بات صحیح, صحیح, صحیح, صحیح ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز سے اور قرآن و حدیث کی دلائل, دلائل کے ساتھ آپ نے اس کا بیان فرمایا اور مدرسہ کے ناظرین قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے عالم دین کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے خود بیٹھ کر اگر قرآن مجید فرقان حمید کھول کر اپنے ہی تحت ترجمہ کرنا شروع کریں گے تو وہ آیا مبارکہ کس پروسپیکٹس کے لیے نازل کی گئی کیوں نازل کی گئی یہ بھی ساتھ سمجھنا ہوگا ظاہر ہے کہ سائنس کی کتاب پڑھنی ہے تو ڈائریکٹ گھر میں بیٹھ کر کھول کر پڑھ لینے سے سائنس نہیں آ جائے گی اگر اسے سیکھنا ہے تو جا کر کسی استاد کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھنا ہوگا تب اس کا علم آئے گا مطلب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ سلاط السلام کی شفات کے بارے میں سن رہے ہیں کہ بالآخر نبی پاک علیہ سلاط وسلام گناہ گاروں کی شفات فرمائیں گے اور اپنے ایک ایک امتی جس طریقے سے ابھی آپ نے واضح بیان فرمایا کہ پیارے آقا علیہ سلاط وسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میں خوش نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کروانوں جی تو مفت پھر تو بندہ گناہوں پر یہ دلیری اختیار کر جائے کہ کل بروز قیامت نبی پاک علیہ السلاتوں سلام نے تو شفاعت کر ہی دینی ہے جو کچھ مرضی آئے وہ کرو اس ایسے بندوں کے کی لیے کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو ایسی سوچ تو اس کو کہیں گے ہم کہنا سوچ کہیں گے صحیح ٹھیک ہے مثال کے طور پر کسی کا بہت زبردست ماہر قسم کا ہڈیوں کا سپیشلسٹ ڈاکٹر دوستو صحیح ٹھیک ہے وہ کہ جتنی مرضی ہڈیاں توڑوا کے لاؤ میں جوڑ دوں گا صحیح تو آدمی کیا یہی ٹرالے کے نیچے آئے گا صحیح اپنا کود جائے گا کیوں میرا تو بہت اچھا دوست ہے اور مجھے ہر طرح کی تسلی دی گئی ہے پیسے بھی نہیں لے گا فیس بھی نہیں لے گا اور کام بھی ہو جائے گا جی تو یہ مثال ہی کافی رہے گی اس آدمی کے سمجھنے کے لیے یا اپنی ذہنی اس خلش کو دور کرنے کے لیے بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفات فرمائیں گے گناہ گاروں کی ہی شفات ان کی بھی شفات ہوگی اور بلکہ خود ارشاد فرمایا کہ شفاعت الہل القبائر میری شفات یہ بڑے بڑے گناہ کے لیے ہوگی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اس امید سے شفاعت کی امید سے گناہ کے اندر چلا جائے دلیر ہو جائے دلیر ہو جائیں اس معاملے میں ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق گزارنے کا حکم دیا گیا آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے اعمال کے ذریعے خوش کر رہے ہیں یا آپ کو ہم رنجیدہ کر رہے ہیں یہ مجھے اور آپ کو سب کو غور کرنا ہے اس میں صحیح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ہے صحیح اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرنی ہے صحیح اب یہ کہ آدمی سے کوئی غلطیاں خطائیں یہ ہوتی رہتی ہیں تو اس کے ساتھ, ساتھ یہ ایک ہماری وہ ڈھارس ہے ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ یہ شفات کا معاملہ بھی ہوگا لیکن اس کے باوجود جہنم میں جانے کے بارے میں گناہ گاروں کے بھی جہنم میں جانے کے لیے یہ بالکل روایات میں موجود, موجود ہیں صحیح. شفاعت ہوگی لیکن اپنے اپنے اس اعتبار حدیث میں بھی یہ ارشاد شاد ہے میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا صحیح. تو مطلب یہ کہ اگر جہنم میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے آدمی کو ڈال دیا گیا صحیح تو کیا وہ اس امید پر کہ میں کچھ عرصہ برداشت کر لوں گا اور اس کے بعد تمہیں نکال دوں گا تو وہ تو سارے مسلمان نکلیں گے ہر مسلمان جو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے وہ بالآخر آخر اس کا مقام جنت ہے صحیح اس کو جہنم میں جانا اس کے لیے عذاب اگر ہوا تو وہ مخصوص پیریڈ ہوگا مخصوص آ, اس کے, لیے کے, لیے ہو. کے لیے ہوگا ہمیشگی کے ساتھ نہیں ہے صحیح. وہ کفار کے لیے ہمیشگی کے ساتھ وہ ہمیشہ جہنم میں صحیح. رہیں گے صحیح. لیکن مسلمان کو بلاخر جنت میں جانا ہے صحیح. تو کیا ماض اللہ کوئی اس نیت کے ساتھ اب یہ کرتا رہے کہ مجھے بلا تو جنت میں چلے جانا ہے اگر کچھ عرصہ دے دیے تو جہنم کی ہولناکی کو پڑھنا چاہیے اس عذاب کو پڑھنا چاہیے کہ جس کے اندر چھوٹا ایک ادنا سا بھی عذاب اس کے اندر کہ جس کے اندر آدمی کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں اور اس کا دماغ کھول جائے اس سے اس قدر جائیں اور ان کی جو ہے وہ آگ کے ذریعے کبھی اس کا یہ گوشت اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ چڑھے اور پھر اس کی یہ کیفیت ہو جائے پھر دوبارہ اس کو اسی حالت میں لائے پھر اس کو عذاب کے اندر مبتلا کی جائے کتنے کتنے واقعات روایات میں جہنم کے اس طرح بیان کیے گئے صحیح. تو آدمی کیا یہ کہے کہ میں وہ تکلیف لے لوں گا تو اس لیے ہرگز ارگز نہ گناہ کو ہلکا سمجھنا چاہیے نہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا چاہیے صحیح. وہ ایک لمحے کے لیے بھی م. میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ کسی م. کے کوئی ہاسپٹل والا اچھا سے اچھا بھی اگر ہاسپٹل والا آ, اس کا دوست ہے اس کے, اس کے ساتھ اس کی دوستی ہے آ, اپنا ہی ہاسپٹل ہو اس کا م. تو کیا وہ اپنا کہیں آ, ایسا تو نہیں کرے گا ایکسیڈنٹ کرے م. میں م. کہ میں میرا تو اپنا ہاسپٹل ہے میرے جی پاس تو ساری سہولیات موجود ہیں جی تو جب دنیادی یہ تکلیف ہم نہیں لیتے جی باوجود اس کے کہ سہولیات موجود گئے جی اچھا ہسپیٹل نہیں ہے کسی کا پیسے موجود ہیں سب علاج کے مالجے کے اسباب اس کے پاس ہیں جی لیکن پھر بھی جی آدمی تکلیف کی طرف جی نہیں جی نہیں جاتا جی نہیں بڑھتا جی تو یہی سمجھنے کے لیے کافی آدمی وہ امال کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک جی جی حضور جی کے اوپر آپ فرماتے ہیں امال اس لیے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے میرا وصال فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے تو آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ زندگی تو حضور کی موجود ہیں آپ اور پھر جب دنیا سے بھی پردہ فرما جائیں گے تو فرمایا تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے اور اس میں جو گناگار کے گے میں ان کے لیے استغفار کروں گا ایسے محبوب آقا ہیں شفیع آکا ہے وہ دنیا سے ظاہری پردہ فرما کر بھی اپنی امت کو ایسے ملازہ بھی فرما رکھے گئے اور امت کے لیے پھر بھی آپ استغفار فرما رہے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس امت کو آپ نے یاد فرمایا آپ معج کی رات اللہ کے قرب خاص میں چلے گئے اور کعبہ کوسین کی تجلیوں میں چلے گئے اور پھر بھی آپ نے اپنی اس امت کو یاد فرمایا اور جب آپ کا دنیا سے وصال ہوا پردہ فرمایا حتیٰ کہ آپ کو قبر شریف میں جب رکھا گیا اس وقت صاحب ہی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے ہوں جنبش کر کراؤ تو میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو اس وقت بھی رب حبلی کی صدایں ان کی زبان پر تھی تو اپنی امت کو جو اتنا یاد فرمائے آج امت ان کے فرامین سے بھول جائیں ان کے فرامین سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارے تو یہ یقیناً اپنے آکا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رجیدہ کرنے والے احمد ہیں اللہ بچنے کی تو کوئی بھی دنیا میں اگر ہمارا بیسٹ فرینڈ بھی ہو اس نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے کوئی وعدہ کر لیا تو اب میں آپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دوں وہ, وہ کام کرنا شروع کر دوں کہ جس سے آپ کا دل ہرٹ ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچے ظاہر ہے اگر کوئی محسن ہے تو اس سے محبت والے معاملات کیے جاتے ہیں اس سے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس سے اس کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو بلکہ نہ کہ اس کی جو ہے وہ دل, دل میں جو ہے وہ رنجش پیدا ہو اس اس کے جو ہے وہ دل میں ہماری وجہ سے کوئی رنج پیدا ہو وہ, وہ کام کرنے چاہیے جو جس کام سے اس کو اس کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو یہ آ... باتیں یہاں بھی کی جاتی ہیں مومن جی بعض ایسا بھی طبقہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات تو ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں یار اللہ بہت روف ہے اللہ رحیم ہے اللہ غفور و رحیم ہے بے شک ہے اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں تو وہ اللہ نہیں تو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے جی وہ جو رعف ہے وہ جو رحیم ہے غفور ہے تو رب ر... نہیں تو فرمایا ہے تم اس شراب سے بچو تم جمعے سے بچو تم سود سے بچو تم بدکاری سے بچو فوش کلامی سے بچو فوش کاموں سے بچو تو یہ کس کے فرامین نے یہ اللہ نے فرمایا اللہ, اللہ, جب اللہ, جب اللہ کے دل محبوب دل نے فرمایا جی تو جب اللہ تبارک وطالیہ نے فرمایا تو جب ہم نے صفت اللہ کے غفار ہونے اس کے غفور اور رحیم ہونے کو یاد رکھا ہوا ہے تو پھر جبار اور کہار بھی تو وہی ہے جبار بھی تو کہہار بھی وہی ہے متقبر بھی وہی ہے اور یہ اللہ تبارک وطالع کی ہی شان ہے تو پھر یہ سارے معاملات ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور آدمی دنیا کے یا یہ اس چیز کو ایسے لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رحمت فرما کر میری مفرت کر دے گا ٹھیک اور اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں تو کیا پھر میں کیا کروں گا پھر اس وقت میں اس کا جواب کیا دوں گا یہ کیوں نہیں سوچتے تو اس لیے آدمی کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے یا ایو حل انسان کب ربی کل کریم اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا اللہ خالہ کا کا فصو کا اس نے تیری تخلیق فرمائی پھر تمہیں ایسا برابر برابر اس نے پیدا فرمایا اور صورت ما شاہ رکبک جس صورت میں اس نے چاہا اس نے تیری تخلیق فرمائی ہے اور آگے ان کے پورا بیان کرنے کے بعد تو کیا فرمایا کرامن کاتلین یا لمنا کہ وہ کرامن کاتبین آدمی پر گئے اور وہ سب کو جانتے ہیں جو تم کرتے کو تو اس لیے آدمی جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل رہے اچھے اعمال کرتا رہے اس کے ساتھ ساتھ یہ رکھے کہ میرے اعمال ان کی شایان شان نہیں ہیں اور میرے کو کون سا آسرا ہے وہ پیارے محبوب کا آسرا ہے وہ ان شاء اللہ بھائی رضا کو تیری رحمت شہا ہے امید رضا کو تیری رحمت شہا نہ ہو زندہ دوزخ تیرا بندہ ہو اللہ کیا حقوق العباد کے معاملات بھی شفاعت کے ذریعے یہ حل ہو جائیں گے یا حقوق العباد کے معاملات جو ہیں وہ حقوق ادا کرنے ہوں گے نہیں حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا یہ تو حقوق اللہ سے بھی بڑھ کر ہے اللہ ٹھیک ہے دنیاوی معاملات کے اندر حقوق العباد کو بہت زیادہ جو ترجیح دی گئی ہے حقوق اللہ میں بعض جگہ پہ یہ, یہ تو واضح طور پر روایت میں ارشاد فرمایا کہ اعمال کے دفاتر مختلف طرح کے بعض ہوں گے حقوق اللہ हم. اب حقوق اللہ تلف کی ہے پکڑ جی. گرفت اللہ فرمانا چاہے ضرور فرمائے گا हم. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف فرمانا چاہے معاف فرما دے گا हم. لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے جی. اس میں فرمایا جب تک وہ نہیں معاف کرے گا اللہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف جی. نہیں فرمائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ ان سے معافی کی صورت ہو دنیا میں موقع ہے بالکل اچھی بات ہے دنیا میں ہی معافی تلافی کرنی چاہیے صحیح ورنہ قیامت کے دن بعد کو ایسا ہوگا کہ حقوق العباد کے معاملے میں اپنی نیکیاں دوسرے کو دینی پڑیں گی اللہ پہلی بات تو دوسرے کا گنا اپنے ذمے لینا پڑے گا مم. اگر اپنے نیکیاں نہیں ہے تو پھر اس کے گنا اپنے ذمے لینا پڑے گا مم. کیے گنا اس نے بھرے گنا یہ اے اس اے کا اے انجام اے یہ اے کیوں وہ ان گناہوں کو دے کر اپنے وہ حق تلفیاں جو اس نے دنیا میں کی ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اس کو بدل دیا جائے گا اور یہ, اب یہ اس اس معاملات کے سارے تناظر کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ حقوق عباد کے معاملے میں کسی طرح بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے بلکہ وہ پیارے اقا ع علی سلاط وسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ پیارے اقا عصلاۃ والسلام نے خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بار صحابہ اکرام علیہ مردوان سے پوچھا کہ مفلس کون ہے تو کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس مال دولت نہیں جو آج کل ہمارے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو مفلس اسی شخص کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں جس کے پاس روپیہ نہیں گاڑی نہیں گھر نہیں اسے مفلس کہا جاتا ہے صحابہ کا ہمارے مرودوار نے بھی یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ مفلس وہ کہ جس کے پاس مال و اسباب نہیں تو پیارے آکار یہی سلاۃسلام نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ جو کل بروز قیامت اپنی نیکیاں لے کر آئے مگر اس, اس حالت میں آئے کہ کسی کی حق تلفی کی اب اس کی نیکیاں اس کو اس کے حق کے بدلے دی جائے گی اور جب اس بندے کے پاس وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کے حقوق رہ گئے ہوں گے اس کے گناہ اس کے سر پر آ جائیں گے بندہ آیا تھا نیکوکار کار نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن آیا اس حالت میں تھا کہ کسی کے کسی کی حق تلفی کی کسی سے بد کلامی کی کسی کو گالی دے دی کسی کا دل دکھایا کسی سے مار پیٹ کر لی اب اس بندے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے مفتا صاحب کوئی ایسے گناہ کی بھی رہنمائی ہو جائے کہ جو بندہ وہ گناہ جو ہے اس کی شفاعت کے ذریعے وہ صورت نہیں ہوگی بلکہ جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا اسے معاف نہیں کر دیا جاتا تب تک جو ہے وہ شفات نہیں ہو سکتی دیکھیں شفاعت کے حوالے سے تو یہ ہے کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفات فرمائیں گے صحیح ٹھیک ہے اور اس میں دنیا کے اندر جو حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ یقیناً حقوق العباد والے معاملات دنیا میں ہی اپنی معافی تلافی کرنی ہوگی اور جی دنیا میں ہی کسی نہ کسی طرح ان حقوق کو پورا کرنا, کرنا ہوگا, صحیح ہوگا۔ صحیح اسی حقوق العباد کے حوالے سے ہی دنیا کے اندر ماں باپ کے معاملات بھی آتے ہیں اور ان ماں باپ کو ناراضگی کا سبب بن جانا ماں باپ کا دل دکھانا ماں باپ کو اذیتیں پہنچانا تکالیف دینا اور اس کے بعد یہ امید رکھے کہ میں شفاعت کے ذریعے میری چھٹکارے والی صورت ہوگی تو ان تمام چیزوں کا آدمی کو یہ دنیاوی طور پر ہی یعنی دنیا کے اندر ہی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا البتہ کسی کا بل پر دنیا سے والدین دن چلے گئے نافرمانیاں اس نے کی تھیں یہ ان کے لیے جو ہے وہ نافرمان بیٹا ثابت ہوا تھا جی تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور ان کے لیے استغفار کرتا رہے صحیح اب یہ ہوگا کہ کسی بد جب آدمی نیک امال کرتا ہے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی ایسی راہیں پیدا فرما دے گا کہ وہ حقوق العباد کے معاملے بھی ان کے حل ہو جائیں گے صحیح وہ کیسے کہ جب اس کے اعمال اس قدر اچھے ہوں یا اللہ کے پسندیدہ اعمال یہ کر لیتا ہے تو پھر قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو اس کے جو مد مقابل ہوں گے ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی چیزیں عطا فرمائے گا منصب عطا فرما دے گا ان کو کوئی مکان ایسے علی شان محل جنت میں عطا فرما دے گا کہ وہ اس کا بدل یہ بن جائیں گے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو وہ تمہیں یہ عطا فرما دیا تو یہ ان کو منصب اور یہ مقام یعنی یہ معاملات یوں بھی حل ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر آدمی یہ نہیں کہے کہ وہ پہلے والی بات کے رحمت کے ساتھ ساتھ ادھر ان چیزوں کو جی اچھا شفات کا ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم تو شفاعت فرمائیں گے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت تو شفاعت کوبرا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی متعدد شفاتیں ٹھیک ہے آپ نے حدیث بڑی ابتداء میں کثرت سے درود پڑے شفاعت ملے گی ٹھیک جی ہے تو یہ اعمال یہ شفاعت صحیح والے ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا منظارہ قبری واجبت لگو, لگو شفاتی میرے قبر شریف کی زیارت کرنے والے کو میری شفات واجب ہو جائے گی نبی پاک, پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی شفات کا مزلہ فرمایا کہ جس نے من فعال مثل فعل خلیلی جس نے میرے خلیل یعنی ابوبکر صدیق کی طرح جب اگوٹھے انہوں نے چومے تھے اللہ اور نبی پاک, پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر محبت کا اظہار کیا حم تو آپ نے فرمایا جس نے میرے خلیل کی طرح کیا اس کے لیے بھی میری شفات نے یہ بھی شاہ فرمایا جو جس سے ہو سکے تم میں سے مدینے میں مر جائے اے جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفا نگر کی ہے جی اللہ تو یہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جی پھر یہ بھی ارشاد فرمایا جو مدینے کی کسی مصیبت پر صبر کر لیتا ہے مدینے میں گیا لیکن وہاں ویسے مدینے میں رہتا ہے یا مدینے اے میں, اے میں گیا مدینے کی کوئی اس کو مصیبت پہنچ گئی बागा کوئی پریشانی آ گئی کوئی تکلیف آ گئی اس کو اس پر صبر کر لیتا ہے صبر کر لیتا ہے اس کے لیے شفاعت کا مجموعہ یا ان کے لیے بھی بڑی یہ سیکھنے والی سمجھنے والی بات کہ اگر ہمیں ظاہری طور پر کوئی مشقت تکلیف پہنچائے وہ حرمین کا سفر ہو سفر حج کو مدینہ منورہ کی حاضری ہو تو وہاں کی تکلیف کو پھر یہاں ایسا آ کے بیان نہ کیا جائے کسی دوسروں کے سامنے کہ میں بڑی تکلیف میں تھا میں بڑی مشقت بھی ہاں ہاں دیکھا گیا وہاں بھی اس طرح کے معاملہ صبر کر لے تکلیف آتی ہے سفر یہ خود اس کو عذاب کا ٹکڑا کیا گیا حصہ وہ بھلے جتنا بھی سکون دے ہو لیکن کسی نہ کسی طرح اذیت اور تکلیفیں آتی ہیں کبھی انتظار है. کے صورت میں ہو جاتی کبھی رش کی صورت میں ہو جاتا ہے کبھی کسی اور معاملے کے اندر صح. تکلیف کا سبب بنتے ہیں لیکن صح. یہ کہ اس پہ صبر کرے آتی صح. صح. اور صبر کا جو درجہ ہوتا ہے صح. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ساروں کو بتا کر میں سبر کہا ہوں. کہ اب تو میں صبر کر رہا ہوں اب میں صبر سبر کیا ہے سبر کیا ہوا تو صبر اب آپ اس کے آگے کیا کر سکتے اس کے آگے تو اور کچھ پہلو بچا ہی نہیں ہے تو صبر کا ایک یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایسا تکلیف کے طور پر یعنی یوں بیان, بیان, بیان کرنا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے زائرین حرمین شریف جی مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جانے والے اور مدینہ منورہ میں حاضری دینے والے جی جی یہ تو جب واپسی آئیں تو اپنی مجلس میں ایسے تذکرے کریں کہ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے لوگوں کے دلوں میں یہ ذوق پیدا ہو جائے हुँ. کہ جو نہیں بھی گیا وہ جائے جو پہلے بھی جا چکا اس کی یاد تازہ ہو جائے اور हुँ. اس کو پہنچائے یہ, یہ کہ وہ بھی جائے हुँ. اور بار بار حاضری دے یا تصورات میں پہنچتا رہے ایک آدمی کی محبت اور لگاؤ ایسا رہے تو یہ اس طرح کی ذوق والی باتیں شامل رکھنی چاہیے ان کا تذکرہ نہیں کرنا تو یہ شفاعت کا مطلب چند کے میں نے ذکر فرمایا پھر آگے فرمایا علماء شفاعت کریں گے اولیاء شفاعت کریں گے دیگر جو انبیاء یہ تو شفاعت کریں تاکہ شہید جو ہے وہ ستر کی شفاعت کرے گا شہید ستر کی شفاعت کرے گا حافظ قرآن جو حامل قرآن حافظ قرآن ہیں جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا رہا دس افراد ایسے جن پہ جہنم لازم ہے اس کے لیے شفات کرے گا حاجی مبرور حاجی صاحبان کتنے حاجی حج کرنے والے ہیں ان کو بھی مقام مرتبہ ملے گا لیکن شرط ساتھ یہ ہے کہ حج مبرور ہے حج مبرور اگر شرط کرتا ہے اجرت کے ساتھ حج کو پورا ادا کرتا گئے تو چار سو افراد کے لیے یہ اچھفات ہے جی ہاں جی اللہ یہ اتنوں کے لیے شفات تو یہ درجہ پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء پھر اولیا پھر ان سب کے لیے حتیٰ علماء سے کہا جائے گا عابدین سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں اور علما کو کہا جائے گا رک جاؤ وہ کہیں ہمیں روک دیا گیا ہم تو تیرے دین کو پڑھتے رہے تیرے دین کو سکھاتے رہے تو فرمایا جائے گا یہاں تمہارے لیے عزن اجازت شفاعت کا جس کو چاہو تم اللہ یقیناً موضوع اتنا خوبصورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے آکا علیہ سلاۃ وسلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور ضرور انشاءاللہ اللہ ہوگی پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تیارے محبوب علیہ سلاۃ وسلام کی وہ پیاری شفاعت نصیب فرمائے کہ امام محمد سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میں نے پہلے بھی پڑھا کہ کیا ہی ذوقہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ پیارے آکا علیہ سلاطو والسلام کی شفات کیسی خوبصورت اور کیسی پیاری شفاعت ہوگی کہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیز گاری واہ واہ, واہ کے گناہ, گار، گناہ گاروں کے پا... گناہ جو ہے وہ قرض لیے جائیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑے گناہ دے دو تاکہ پیارے آکا علیہ سلاطو والسلام فرما دے اللہ پیارے آقا علیہ سلاطو والسلام کے صدقے ہماری شفات پیارے آکا علیہ سلاطو کے قبول فرمائے ہمیں پیارے آکا علیہ کی شفات عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین گھڑی بتا رہی ہے کہ سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا آپ کو آج کا سلسلہ کیسا لگا اور مزید اس سلسلے میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت نصیب فرمائیں اپنا خیال رکھیے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم